فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر چار ہزار کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا انہوں نے تصدیق کی تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا چنانچہ دس ہزار مدنی اور دو ہزار مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا بعض لوگوں نے لشکر کی کسرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گران گزری شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا یہ کل انشاء اللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا دس شوال آٹھ ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنین پہنچے وادی ہُنین مکہ معا سے تیس میل دور واقع ہے. آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے شہر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا اوس کا پرچم اسعد بن حزیر رضی اللہ عنہ کو اور خزرج کا پرچم حباب بن منظر کو اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے دو زرہیں پہنی سر اور چہرے پر خود رکھا اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر کو ایڈ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے انا نبی لا انا ابن عبد میں نبی ہوں جھوٹا نہیں میں عبد المطلب کا فرزند ہوں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انصار کو آواز دی. یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینہ تاری کر دی اور ان دیکھا لشکر اتارا چنانچے مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ماری اور فرمایا چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ پراگندا ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا چناچے عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرقین مسلمان ہو گئے مشرقین بھاگے تو تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے سب سے بڑا گروہ تائف کی طرف بھاگا دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی آپ نے اوتاس میں ابو موسا اشعری رضی اللہ انہو کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ انہوں کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا البتہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے دوسری طرف کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعکب کیا درائد بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اس کی کل تعداد یہ تھی اونٹ قریب چوبیس ہزار بکریاں چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار اوقیہ، یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم عورتیں اور بچے چھ ہزار ان سب کو جے رانا میں جمع کر کے سیدنا مسعود بن امر غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی آپ خود اس سمت میں بڑھے طائف مکہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں واقع ہے آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ بیس دن تک جاری رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا محاصرہ چھوڑ کر آپ جے ارانا کے مقام پر تشریف لائے یہاں مال غنیمت ذخیرہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جے ارانہ واپس آ کر دس دن سے زیادہ ٹھہرے رہے مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا آپ کو انتظار تھا کہ ہوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تالیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے یہ بات انصار کے رئیس سیدنا سعید بن عبادہ رضی اللہ انہوں نے آپ تک پہنچائی آپ نے صرف انصار کو جمع فرمایا اللہ کی حمد و سنا کی پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا انسار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیف سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اے انسار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا اے اللہ انصار پر رحم فرما انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انسار کے پوتوں پر رحم فرما اس پر لوگ اس قدر روئے کہ تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے بنی ساتھ کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا بنی ساتھ سے آپ کا رضاق یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح چھ ہزار قیدیوں کو رہائی مل گئی مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا یہی عمرہ جعرانہ رانا ہے عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی رہ لی اور زیقاد میں چھ دن یا تین دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے محرم نو حجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو ججیا نہ دینے پر اکسا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا بن حسن فزاری کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ بھیجا انہوں نے سہرا میں حملہ کر کے ان کے گیارہ آدمی اکیس عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے اس کے بعد بنو تمیم کے دس سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ ان کے خطیب اتارد بن حاجب نے خطبہ دیا اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشار کہے جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا